عمر نہیں ایک عمر ہے وہ نہیں یہ عمر ہے تو یہ خود بھی صحابی ہیں ان کے باپ بھی صحابی ہیں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیت والسلام کی بہت سی حدیثیں لکھی ہیں جمع کی ہیں ممتاز صحابہ کلام میں سے ایک ہیں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے حتیٰ کہ نبی علی السلاط والسلام کو کہنا پڑا کہ عبداللہ اللہ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 کیوں نہیں تمہارے انعام مال میں کچھ نیکیاں بھی ہیں وہ نیکی کیا ہوگی فرمایا ایک بتا ہوگا بتاقا آج کل عربی لوگ کارڈ کو کہتے ہیں جیسے فون کا کارڈ ہوتا ہے کوئی کارڈ ہو اس کو بتا کہتے ہیں لیکن اس عربی میں جو نبی علی اس کے زمانے میں استعمال ہوتی تھی بتاقے کا معنی ہے کاغذ کا ٹکڑا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 ہم تو بزرگوں کے پاس آتے ہیں قبر والوں کے پاس تاکہ یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیں میرے بھائی اگر یہ کام کرتے ہو تو یہی وہ مکہ والے کرتے تھے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا قرآن پاک پڑھ کر دیکھنے تیئسواں پارا سورہ زمر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتخذوا من اولیا مالا ذلفا وہ لوگ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 تو جب اس یادگار پہ آتے تھے وہ جانتے تھے اس یادگار کے پیچھے ایک شخصیت ہے کہ بزرگ ہے جیسے آج کا مشرق جب قبر پہ آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ قبر کو نہیں پکار رہا پتھروں کو نہیں پکار رہا قبر کے نیچے ایک شخصیت ہے ہیں کا وہی سسٹم ہے وہی نظام ہے تبدیل نہیں ہوا اور نوح علیہ السلام اسلام کی قوم میں بھی شیر ایسے ہی شروع ہوا تھا جناب عبداللہ ابن آباد فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے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 لیکن سب کے باوجود کافر کے کافر تھے مشرق کے مشرق تھے اور وہ اللہ کو مانتے تھے قرآن پاک پڑھ کر اللہ کا گھر وہ کہتے تھے اللہ کا گھر ہے اور قرآن پاک گیارہواں سب کل ابل ارد امین اول ابسور یوخر المیت امین الحیئی اومین اللہ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 امام مسلم رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں جناب ابو حرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلاۃ السلام سے جناب ابو ہرینا نے سوال کیا بلکہ بخارشی میں یہ حدیث آتی ہے کہ من اسعد الناس بھی شفا آتی کا یو یا رسول اللہ اللہ کے رسول علیہ السلاۃ وسلام روز قیامت آپ کو شفاعت کا موقع ملے گا لیکن کون سا وہ آدمی ہے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 یہ کون سی توحید ہے بکرا کس کے نام پہ ذبح کرنا ہے صرف اللہ کے نام پہ اللہ فرماتے ہیں فصل لی ربی کا نماز پڑھنی ہے تو اپنے رب کے لیے ون قربانی کرنی ہے تو اپنے رب کے لیے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 لا الہ اللہ کا جتنا بھی ورد کر لیا جائے کوئی فائدہ نہیں بالکل ایسے ہی جیسے مکہ والے انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا حجیوں کی خدمت کرتے رہے طواف کرتے رہے حج کرتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہوا فرمایا و قدیم نا علا ما املام فضال فرمایا ان کے جتنے بھی امار ہیں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا ان کوئی قیمت کی نہیں ہوگی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 اللہ تبارک اللہ ہمیں ہر اس چیز پہ ایمان لانے کی توفیق نہایت فرمائے جو قرآن پاک میں آئی ہے اور جو صحیح آادی میں آئی ہے میرے بھائیو اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں